وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنی فضل سے ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچی نہ ہمیں اس میں کوئی تکان لاحق ہو